بسم اللہ الرحمن الرحیم باب بسم اللہ الرحیم باب ہے <تصفح> نماز کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بیان میں بسم اللہ ابراہیم جو بسم اللہ ہے اس کے حوالے سے کئی ساری چیزوں میں اختلاف بہت سی باتوں میں اختلاف ہے نماز کے اندر اگرچہ اس باپ کے اندر صرف ایک ہی مسئلہ کو ذکر کیا ہے طور پر جاتے ہیں ایک یہ کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں بسم اللہ کو نہیںرن پڑھنا ہے یا سلرن پڑھنا ہے مجموعی طور پر اس باب کے اندر یہی مسئلہ بیان ہونا ہے کہ سورت فاتحہ کا جز ہے یا نہیں جہرن ہے یا سلرن لیکن کئی سارے مسائل ہیں جن میں بسم اللہ کے حوالے سے اختلاف ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ آیا پورے یا نہیں بسم اللہ قرآن کا بھی جز ہے یا نہیں سورہ نمل کے علاوہ صورت النمل میں جو آیت کا حصہ بن کر ہے کہ وَإنَّهُ بسم اللہ رحمٰن الرحیم اس کے علاوہ نبو بنسلیمان جسمان علیہ السلّۃ والسلام جو لکھا گیا تھا ملکہ جانب اس میں جو آغاز تھا کہ ان من بن و بہ ان نبو بسرحمن الرحم صرۃۃ وہ تو حصہ ہے ہی ہے اس کے علاوہ کیا بسم اللہ قرآن مجید کا حصہ ہے جز ہے تو اس میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ یعنی مالکی اور حناب کا یہ کہنا ہے کہ اس کے علاوہ جو ہے وہ بسم اللہ قرآن مجید کا جز حصہ نہیں ہے جبکہ احناف اخلاق شوافی مستقل طور پر مانتے ہیں کہ بسم اللہ اس کے علاوہ ایک مرتبہ جی بسم اللہ کو مجید کا جز ہے حصہ ہے ایک تو یہ اختلاف بھی ہے بسم اللہ کے متعلق جس میں یہاں کوئی تفصیل نہیں ہے دوسرا یہ ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا صورت فاطح کا جز ہے یا نہیں. اس میں ایک طرف تو یعنی یہ اس باپ کا حصہ بھی ہے حنابلہ شوافر اور حضرت مجاہد وغیرہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ صورت فاتحہ کا جوس ہے جب دوسری جانب اہنا ہیں اور بالکیا بھی ساتھ میں لا لیں آپ کیونکہ ہاں قرآن کا جوز نہیں, اولا نہیں منا ہے اچھا ایک روایت کے مطابق ورنہ یہ ہے کہ وہ پورے قرآن کا جز ہی نہیں مانتے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تو <صح> <coughs> احناف اور جی ایک روایت کے مطابق حنابلہ کا یہ کہنا ہے کہ بسم اللہ جو ہے فاتحہ کا جز نہیں ہے جبکہ شفافی کے ہاں احناف کے ہاں اور مالکیہ کے ہاں بسم اللہ فاتحہ کا جز نہیں ہے جبکہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حمر رحم اللہ کی ایک روایت کے مطابق کیا ہے سورت فاتحہ کا جز ہے بسم اللہ اس کے علاوہ کہ کیا سورت فاتحہ ہر ہر سورت بسم اللہ جو ہے وہ ہر ہر سورت کا جز ہے یعنی سورت فاتحہ کے بعد جب جب کوئی سورت کا آغاز ہوگا جب جب کوئی سورت پڑھی جائے گی نماز کے اندر یا اس کے علاوہ بھی تو کیا بسم اللہ ہر ہر سورت کا جز ہے یا نہیں تو اس میں عطاب نبی عطاب مبارک ہیں ان کے ہاتھ میں بسم اللہ ہر سورت کا جز ہے جب کہ دیگر ایک طرف احناب بھی ہیں شفاف بھی ہیں حناب اللہ بھی ان کے آن ہر صورت کا جز نہیں ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے بسم اللہ کے متعلق اس کے علاوہ کیا نماز کے اندر بسم اللہ کا پڑھنا واجب ہے مستحب ہے مسنون ہے مکرور ہے کیا ہے نماز کے اندر بسم اللہ کا پڑھنا ہر رکت کے شروع میں یہ جس طریقے سے بھی مالکیہ کے ہاں تو نماز کے اندر اس کا پڑھنا مغروب ہے ان کے ہاں ثابت ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ثابت تو ثابت نہ کہیں وہ کہتے ہیں کہ نماز کے اندر اس کا پڑھنا مغروب ہے مالکیہ کے ہاں جبکہ احناب و حنابلہ کے ہاں مستحب ہے واقع منظور ہی نہیں ہے شواط کے یہاں وجود کا قول بھی ہے اس لیے ہم نے ان کا تذکرہ نہیں کیا صرف احناط و حنابلہ کے ہاں مستحب ہے <تصفيق> پھر یہ کہ بسم اللہ کو ہر سورت سے پہلے پڑھنا کیا جائز ہے یا نہیں اس میں خود عائم احناف کا اختلاف ہے شیخین ایک طرف امامیات میں بولی کا رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں کہ پڑھنا کچھ ضروری نہیں اور نہ ہی مستحب ہے اس کو مستحب فرار نہیں دیتے جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے ہر سورت سے پہلے پڑھنا کیا ہے مستحب ہے اللہ تم وہ بھی نہیں کہتے اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ ہر رتب کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا کیا مصنون ہے یا نہیں تو مام آزم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت نہیں ہے خود یہ والے اختلاف دیکھے ماما ہاں یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہر رتب کے شروع میں بھی بسم اللہ کا پڑھنا مستحب ہے تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بسم اللہ کے متعلق مطلب نماز کے اندر مختلف طرح کے اختلافات ہیں لیکن اس باب کے اندر جس کو بیان کیے ہے وہ یہ مسئلہ ہے کہ کیا بسم اللہ کا جلد ہے یا نہیں اسی طریقے سے کیا سورتہ بسم اللہ کو جہان پڑا جائے گا یا پڑا جائے گا اس میں دو قسم کے مذہب ہیں ایک طرف امام شاطی رحمتہ اللہ علیہ حضرت آتا تعارث اور امام احمد بن حمل ایک روایت کے مطابق ان حضرات کا کہنا یہ ہے کہ صورت فاتحہ کا ذرم ہے بسم اللہ یعنی کشمیر جو ہے بسم اللہ یہ صورت فاتحہ کا ذرم ہے کہ لہٰذا جہاں جہاں پر صورت فاتحہ جہرن پڑھی جائے گی وہاں وہاں پر بسم اللہ بھی جہرن پڑھی جائے گی اور جہاں پر صورت فاتحہ ہوگی تو وہاں پر بسم اللہ بھی کیا ہوگی سرن ہوگی تو یہ ہمراد یعنی شوافر ان حضرات کا کہنا ہے کہ بسم اللہ فاتحہ کا جز ہے ہر سورج کا جز اگر شافر ہم اللہ بھی نہیں مانتے لیکن صورت فاتحہ کے حوالے سے یہ ہے کہ بسم اللہ سورت فاتحہ کا جز ہے اور یہی وجہ ہے اسی دنیا پر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ بسم اللہ کو کیا پڑھا جائے, جائے گا جہاں جہاں پر بھی, بھی رنگ پڑھا جائے گا دوسری جانب سفیان صوری رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ اللہ مبارک کے امام البری پر رحمت اللہ علیہ اور اسی طریقے سے امام مالک رحمت اللہ علیہ امام احمد بن بن حنبل رہے ہیں یہ حضرات تو امام احمد بن حنبل مشہور روایت کے مطابق ورنہ ایک روایت شفاف کے ساتھ بھی. یہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ جہاں کا جز نہیں ہے جو, جو, جو نہیں ہے تو لہذا پھر اس میں پھر آگے دو جماعت جز نہیں ہے اس میں سب کا اتفاق ہے پھر کیا لہٰذا اس کو جہنم تو نہیں پڑا جائے گا آپ بار بار یہ کہتے ہیں کہ اس کو سر پڑھیں گے لیکن دوسرے بات یہ کہتے ہیں کہ بالکل ہی نہیں پڑھیں گے جیسے میں نے ابھی بتایا آپ کو کہ مالکیا کہ ہاں کیا ہے بسم اللہ سرے سے پڑھنا ہی مقرول وہ تو کہتے ہیں کہ بسم اللہ ہے ہی نہیں ہے پڑھنی ہی نہیں ہے نماز میں ٹھیک ہے جبکہ دوسری طرف احناف جو ہے وہ کہتے ہیں پڑھنے کا تو جواب ہے بلکہ کہیں پر استحباب بھی ہے لیکن یہ ہے کہ جہرن نہیں ہے بلکہ کیا ہے سررم ہے تو یہ اختلاف ہے صرف اس میں سب سے پہلے ان حضرات میں جز ہے کہ حاضر اس کو کیا بلند آواز سے پڑھا جائے گا جب جب سر فاتحہ ہاں کو ملند آباد سے پڑھا جائے گا تین طریقے ذکر کی ہیں سب سے پہلے ہے دوسرے نمبر پر کیا کی ہے کی دی رحمان خالت ابن رابی کا نام یاد رہا شاگردی رحمان کہتے میں نماز پڑی حضرت کے پیچھے بسم اللہ پڑی غیر آمین فقار آمین سے پہلے بسم اللہ پڑی جب نقل کر رہے تو, سبیت تو کہہ رہے جہر پڑا پڑ تو جب انہوں نے آمین بھی کہا لوگوں نے بھی آمین کہا سمیا سلما اس یہ ہے. پھر آگے حضرت کے کہتے ہیں کہ پھر حضرت نے فرمایا جب انہوں نے سلام پھیرا سلام سم... آ... آئے آئے. ہیں کہ حضرت اما وبی نفسی کی جس کا قبضہ میں میری جان ہے جس کا قبضہ قدرت میں نے جب تمہیں نماز کرائی ہے وہ اس نماز کے مشابہ پڑھائی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز ہے تو اب یعنی روایت میں پتا یہ چلا کہ اس جو ہے وہ کیا ہے ذہن ہے کیا ہے جہان بھی دیکھیے گا شاگرد کون ابن جڑے ابن ابھی ملے اور ابن ابھی ملکہ تو یہاں نقل کر رہے ہیں جی تو امی راحت فی جو میں کیا کرتے نماز پڑھتے تو آپ قرار کرتے تو قرار کا آواز حضرت کی جسم اللہ تو پتا ہیلفاق کا ہے اور اس کو بھی چہرا پڑھا جائے گا ایک قوم اس طرف یہی ہے کہ کتاب جزحت فاتحا کے مصلی کے لیے نمازی کے لیے مناسب یہ کہ وہ اس کو پڑھے بسم اللہ کو کما کرو پڑھو گے جیسے کہ سورت کے فاتحہ کو پڑھتا ہے دو باتیں کر دی گئی ہے لفظوں ہی لفظوں میں ایک تو یہ یعنی ہے ہے بھی بتا دیے جیسے فاتح پڑے, پڑے, یعنی پڑے گا اگر جہرا پڑھے گا کون بار ہے رتے رتے تو رحمت اللہ اور امام احمد کے مطابق اور اس کو جہان پڑا جائے گا مرویہ سے ان لوگوں نے خالحت عن عن حضرت عمر کے پیچھے نماز پڑھی رحمان اور یہ راضی کہتے ہیں کہ میرے والد جو تھے یہ بھی کیا کرتے تھے, جہار کرتے تھے. بلند آباس اللہ فادم محمد فرمایا کرتے تھے وقال كما حدثنا البكره قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا ابن جريج عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه كان لا ينهى بسم الله الرحمن الرحيم قبل السوره وبعدها الى قراءه سوره اخرى صلى سيدنا عمر कह रहे हैं कि हजरत काफी कह रहे हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु Ya, <laughs> قبل فاتحت فاتح سے بسم اللہ کو نہیں چھوڑتے تھے وبا سورت سورت سورت اور اس کے بعد بھی بسم اللہ کو نہیں چھوڑتے تھے تب کہ جب الاب صورت جب صورت فاتحہ کے بعد کسی اور سورت کو ملانا ہوتا تھا تو پھر اس سورت سے پہلے بھی بسم اللہ کو آپ نہیں چھوڑا کرتے تھے تو گویا ایسا مسئلہ ثابت ہو جائے گا کہ گویا کہ فاتحہ پہلے بھی آپ بسم اللہ کو نہیں چھوڑتے تھے اور سورت فاتحہ کے بعد بھی پہ جب آپ نے کوئی اور سورت شروع کرنی ہوتی تھی ارے بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہوا کم دا ابو بکرا تھا بکر <تصفح> یہ دوسرے شاگرد یہ کہہ رہے ہیں پیشے کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھی الرحیم, الرحیم پڑھی پھر فاتحی جس کا خلاصا نے آخر میں ذکر کر دیا کہ اس کے بعد پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے کیا ثابت ہوا کہ سورت فاتحہ سے پہلے بھی آپ نے بسم اللہ پڑھی پھر صورت فاتحہ پڑھی اور پھر صورت فاتح کے بعد کیا لگی بسم اللہ پڑی نئی سورت کے لیے سر چیز میں آ رہی ہے مرد دو بسم اللہ کریم صرف آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے باقی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی اظہار کرے اگر نہیں سمجھ میں آ رہی تو اظہار کریں آ رہی ہے تو یہ ایک اور استقلاب ہے ابو یہ اسی کا حصہ ہے رسول کا جس کو ہم نے دوبارہ یہ پوری بات بعد میں جو اختلاف چل رہا ہے آئمہ کا وہ یہ چل رہا ہے کہ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت فاتحہ کا جوز ہے یا نہیں یعنی جب جب سورت فاتح پڑھی جائے گی تب تب بسم اللہ پڑھی جائے گی یا نہیں دوسرا اسی پر ہی متفر ہونے والا کہ کیا بسم اللہ کو جہرن پڑھا جائے گا بلند آواز سے پڑھا جائے گا یا سر آسہ آواز سے ٹھیک ہے تو ایک طرف امام شافی رحمت اللہ علیہ اور دیگر حضرات ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ صورت فاتحہ کا جز ہے یہی وجہ ہے وہ کہتے ہیں کہ جب جب جہران پڑھا جائے گا تو اس کو بھی, پڑا جائے گا کو بھی اور جب سورت فاتح کو سیلن پڑا جائے گا تو بسم اللہ کو بھی سیلر پڑا جائے گا دوسری جان ہے کاحنات ہیں مالکیاں ہیں حنابلہ ہیں صحیح روایت کے مطابق صفیہ نسوری عبداللہ مبارک کہ جمہور کا مسئلہ یہ ہے تو بسم اللہ جو ہے وہ صورت ہے پھر اب جب جز نہیں ہے تو جہم تو نہیں پڑھا جائے گا یہ بات ثابت ہوگی لیکن اب آیا کہ پڑھا جائے گا یا نہیں پڑھا جائے گا تو یہ امداد آپس میں بھی اختلاف کرتے ہیں احناف وغیرہ کا مسلک باسوتوں میں استخبی ہے تو اس مستحب ہے پڑھنا اور کچھ حضرات ایسے کہ مالکیا ہیں وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کا پڑھنا ہی سرے سے کیا ہے بات رہی ہے یہ اور ان حضرات چل رہے ہیں دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی روایت ذکر کر رہے ہیں رضی اللہ عنہ حضرت عباد صلی اللہ تعالیٰ سے جو مربی ہے وہ یہ قرآن مجید کی ہم نے آپ کو سب سے کیا مراد ہے تو کہتے ہیں صلی اللہ فرمایا کہ سب سے مراد فاتحہ, ہے فاتحہ ہے ایک تو یہ بھی فرما دیا ربي قال حدثنا أبو بكرتا قال حدثنا أبو عصمت قال أخبرنا ابن برئيزنا أبيهم سيد بن جبيري علي بن عباسم رضي الله تعالى عنهم ولقد آتينا فالسبع من المثاني قال فاتحة الكتاب ثم قرأ بن عباسم رضي الله تعالى عنهم بسم الله الرحمن الرحيم وقال هي الآية السابعة قال وقرأ علي سعيد بن جبيري جس میں یہ کیا ہے ہے میں خالا و کراٮٔے ابن جلیس کہتے ہیں اپنے نقل کرتے ہوئے وقر طرح, طرح ان پر عزت نہیں پڑا تھا خلاصہ کیا نکلا اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے یہی یعنی احسان دست لایا کہ ہم نے آپ کو سب احمانی ادا فرمائی اور دو باتیں روایت میں ایک تو یہ فرمایا کہ سب احمانی سے مراد سورج باتیں ہیں اور چونکہ اگر آپ مجموعی طور پر دیکھیں گے وقف کریں اور اس کو آیتنا چھے آیتیں بنتی ہیں الحمد للہ نبی عالمی الرحیم تو مالکی ہوئی تین تین ہوئی یا پانچ اخراط ال نے تفصیل اس طرح دیا فرمایا کہ یہ جو سات آیتیں دبی بنے گی انہوں نے کہا کہ ساتویں جو آیت ہے وہ کیا ہے بسم اللہ عثمان یہ کیا ہے ساتویں آیتیں پتا چلا کہ بسم اللہ جو ہے وہ صورت فاتحہ کا جلد ہے لہذا جب جب کیا ہوگا فاتح کو بلند آواز میں پڑھا جائے گا جہرن تو کشمیوں کو بھی ساتھ میں کیا پڑھا جائے گا جہرن پڑھا جائے گا تو اس کا جل ہے تو جب جل ہے تو جو کل کا حکم وہی جلد کا حکم ہوگا آئی بات سمجھ کے نہیں باقی ہم تقسیقی بات اس کے جواب میں کریں گے یہاں تک دلائل نہیں ان حضرات کے جو تقریبا آپ کہہ سکتے ہیں کیا تین میں تین حضرات کی جو میں ذکر کی جس سے لہٰذا کا خلاصہ یہ لکھنا فاطہ بسم اللہ جو صورت فاطیہ کا جلد ہے لہٰذا صورت فاطح کو جب جب جہرنا پڑا جائے گا تو بسم اللہ کو بھی جہرانا پڑا جائے گا جہاں سورت فاتح کو وہاں بسم اللہ کو بھی سرنا پڑا جائے گا ان روایات سے ہی معلوم ہوا حضرت کی روایت حضرت حضرت اور دیگر حضرات نے ان کی مخالفت کی ہے اس بات میں فقالو انہوں نے کہا ہے صلاح ہمر کو درست نہیں سمجھتے نہیں درست دیتے نماز کے اندر اب یہ بات نے تورن نہیں ہے پھر کی اختلاف وقت رقوبہ لکھا پھر آپس میں اختلاف اس طور پر کہ فقال تو یہ کہا کہ فخر اباز کہ سرغن کو صرف جہرن نہیں پڑیں گے سر رن پڑھیں گے ٹھیک ہے وکال ابا پڑھیں گے جیسے کہا کہ میں نے کہا بسم اللہ کو بالکل پڑھنا ہی نہیں ہے نماز میں نہ جہران نہ نہیں ہے جیسا کہ مالکیہ نے کہا مالکیہ کا مسئلہ بھی یہی ہے کون کون کا نزدیک بسمیا جو ہے وہ کیا ہے کہتے ہیں ح دلائی پیش کیے ہیں پہلے مقالے والوں کے مقالے سے مکالا کی مخالفت میں مکالے والے حضرات نے جو دلائل پیش کیے ہیں ان کی مخالفت میں کئی سارے آثار اور روایات استقبال کیے ہیں حضرات نے اب سب سے پہلے بب رحم کی جانب سے امام بحاب احمد اللہ نے وکالت کا کردار ادا کرتے ہوئے جوابات دیے ہیں ان کے دلائل کے سب سے پہلے پہلے پہلی طویل کا جواب دیا پھر کی روایت کا حضرت مسلمان کی حدیث پر وضاحت کی اور اس کے بعد کیا ہے خاص طور پر علیہ کی جو یہ روایت مصانی میں دل. اس پر تبرہ کر کے پہلے تو ان حضرات کے جوابات دیے ہیں اس کے بعد پھر اپنے مدعا پر کہ بسم اللہ کو کیا ہے پڑھا جائے گا اس پر دلائل قائم کیے ہیں احادیث کی صورت میں تو سب سے پہلے کیا ہے جوابات دیے ہیں محمد حاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فاحتاجت الى عن المقاله الاولى في ذلك وبه قال حدثنا حسين بن هشام قال حدثنا يحيى بن حفصان قال حدثنا عبد الواحد بن ابن زياد قال حدثنا عمارة قال قال سب سے استعدال کی روایت سے حضرت رضی اللہ ہو فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا بسم اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا حضرت اب رجحا نے اور جب جب آمین نماز کے بعد یہ کہا کہ میں نے تمہیں جو نماز پڑھائی وہ بڑی نماز پڑھائی جو کہ آپ وسلم کی نماز کے زیادہ مشاہدے تھے جس سے قابل یہ ہوا تھا کہ حضرت سورت, سورت فاتا یہ کہ حضرت رضی اللہ تار کے دو شاگرد ہیں پہلے جو روایت آپ نے سب سے پہلے پڑھی دیکھے آپ کو ملیں گے بلیرہ کے جو شاگرد ہیں وہ نوئی میں کون ہے ابن مجمر اور یہ جو روایت ابھی آپ نے پڑھی کہ کون کہ شاگرد یہ دوسرے شاگرد حیرت عبیرہ کے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حضرت سے کیا نقل کی حیرت ابرا نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دوسری رکت کھڑے ہوئے جب دوسری رقط میں تو اس طرح تو آپ نے دوسری رکت کا جو آغاز کیا ہے وہ الحمد للہ سے کیا ہے ولم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش بھی نہیں ہوئے یعنی جیسے ہی آپ دوسری رقت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ نے کیا پڑھی ہے صورت فاتحہ سے آغاز کیا ہے یہ حضرت دوسرے شاک شاک کون ہیں اور یہ, کون ابو ولی تو یہ ثابت ہوا کہ جو ہے وہ فاتحہ کا جز ہے اور یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے کہ بسم اللہ جو ہے وہ صورت فاتحہ کا جز نہیں ہے وہ کہتے کہ اگر صورت فاتحہ کا جز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت میں ضرور کیا کرتے بسم اللہ کو ساتھ میں ملاتے دے آپ نے بسم اللہ کو یہاں نہیں ملا رتمر ہی فرما رہے ہیں امام شاعری یہ کہتے ہیں کہ جو حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ ہے فاتحہ کا دل ہے تو ان کے رسی جس طرح پہلی رقط میں جہرن ہے اس طریقے سے دوسری رقت میں بھی جہرن ہے لہٰذا رتما کی روایت جب یہ پتا چل گیا کہ دوسری رقت میں بسم اللہ نہیں ہے صورت فاتحہ نہیں پڑی اس کا خود بخود ثابت ہو جائے گا کہ بسم اللہ پہ نقص میں بھی کیا ہے صورت فاتحہ کا جزو نہیں ہے ظاہر یہ ہوا کہ اس روایت کے مطابق فاتحہ کا جز نہیں ہے تو گویا کہ ابھی دو روایتوں میں تہار ہو رہا گیا اور دو شاگرد ہیں اللہ الگ ہیں ایک طرف ابو بزرا آ رہا ہے دوسری جانب مجمر ہے تو ان دونوں کا کرتے ہیں شکار میں تو ابو ذرعہ جو ہیں یہ کیا ہیں زیادہ شیکا ہے کس مجمر سے یعنی ابو ذرعہ جو ہیں یہ کیا ہیں اکا ہیں اور نایمر مجمر جو ہیں وہ صرف اور صرف شیکا ہے اور آپ نے پہلے بھی ایک اور ضابطہ پڑھا ہے اور آپ کو بتایا تھا کہ جب افقا یعنی زیادہ شکار آبی جو ہے وہ شکار آبی اس کی روایت چکر آبی کے مقابلے میں ہو تو جو راوی صرف چکا ہو اس کی روایت کیا ہو جاتی ہے ساقت العتبار ہوتی ہے لہٰذا ایک جانب اگر زیادہ چکر آوی ہو دوسری طرف صرف شکار ہو تو جو شکار آبی کی روایت ہوتی ہے وہ ساخت ہو جاتی ہے اور جو زیادہ چکا ہوتا ہے اس کی روایت کا کی اعتبار کیا جاتا ہے لہٰذا ان دو میں ابو دلحا مجمر میں ابو دلحا جو راوی یہ کیا ہے لہذا ہے زیادہ ان کی روایت پر کیا کر لیں گے عمل کریں گے کیا کریں گے عمل کریں گے اور دوسری کو کیا کر دیں گے اور اس کی سرحدی ہے اور اس کا جو تاریخ ہے اس اعتبار کا جواب یہاں پر دے دیا اب دیکھیں گے ضرور پڑھتے فاتحہ کتاب جیسا کہ پہلی رکعت میں کیا کیا سورت کا کتاب پڑھا صاحب بلجارا قاتل اولا وہ لوگ جنہوں نے پسند کیا ہے جہر کو پہلی رقت میں یہ تم نے اس کو بھی اچھا جانا ہے پسند کیا ہے کہ دوسری رقت میں بھی ایسی ہی جہر ہو یا انہوں نے مصحب فرار دے لیا ہے فنمندی ابو را ہار اس حدیث سے نقی ہوگی کس بات کی کہ رسول اللہ علیہ وسلم خرابی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا ہو ثانی میں جب کس بات کی نقل ہوگی دوسری طقط میں نہ پڑھنے کی دوسری رقت میں پڑھنے کی جب نفی ہوگی یعنی نہیں پڑھا So, ان so, پہلی جاکت پڑھنے کی بھی خود بہت کیا ہوگئی نقی ہوگی, ہوگی. حدیث یہ والی حدیث, حدیث متحرف ہوگی مخالف ہوگی کس کے نائم مجمع کی حدیث پہلے حضرت کے شاگرد تھے اچھا یعنی نای مجب کی حدیث کے مقابلے میں یہ والی حدیث کیا ہے زیادہ صحیح ہے صنعت کے اعتبار سے بھی اور شریق کے اعتبار سے بھی آگے وقال حدیث دوسری سلمہ کی حدیث تھی تو اس کا کیا جواب ہے